الحمدل شری کال و اَشد الحمد انحد ان ہو صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقال الله تبارک و في فی المجيد المجید والقرآن الحمید اعوذ باللہ تمیل علیم من الشیطان الرجیم من امده و نبطه سبحان من الحرام الى حوله من اللہ نے سارے کا سارا دین نازل فرما دیا ہے اور یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکمل ہو چکا تھا آپ کے بعد دین کا کچھ بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو آسمان سے نازل ہونا باقی ہو اور اللہ سبحانہ و نے اس بات کا اعلان قران مجید میں فرمایا الیوم اتممت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضيت لکم الاسلام دینا کہ میں نے تم پر نعمت کو پورا کر دیا ہے۔ دین مکمل کر دیا ہے اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اہل اسلام کو بھی حکم دیا یا ایھا الذين आمنوا اتقوا السلام کا دین پورا ہو چکا ہے لہذا ہے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور جو کچھ اللہ ہوا سعالہ نے نادل فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ سارا کچھ آپ آگے پہنچا دے بل دل کمر کا فل فامہ رسالاتا ہوں جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے حق حکیری رسالت ادا نہیں کیا ہے یعنی جو دین اللہ نے نازل کیا ہے وہ کامل اور مکمل دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ پورا دین امت تک پہنچا دیجئے اپنے پاس کچھ بھی چھپا کے نہ رکھیے اور اللہ تعالی نے ان کے اس وصف کی گواہی بھی دی ہے وما ہوا علی الغیب بغنین اللہ صن تعالیٰ علم غیب سے جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کسی قسم کی کنجوسی اور بخیلی سے کام نہیں لیتے بلکہ اس کو آگے پہنچا دیتے اور اس بات کی گواہی صحابہ کرام نے بھی دی حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا جو کچھ میری طرف وہی کیا گیا تھا میں نے وہ سارا کچھ تم تک پہنچا دیا ہے تو کہنے لگے نعم ہم قدبل لفظ آواز ہاں آپ نے پہنچا دیا ہے اور جو امانت اللہ نے ادا کر دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم آسمان کی طرف اشارہ کرتے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے اللہ یہ گواہی دے رہے ہیں جو کام تو نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے کر دیا ہے اللہ تعالی نے کامل دین کو نازل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی کہ وہ کامل دین لوگوں تک پہنچائیں انہوں نے پہنچا دیا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی انہوں نے نہیں کی اور اضافہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں اپنی طرف سے کوئی باتیں گھر کے کہہ دیتے لوگ کہتے تھے تقوالہ ہوں اس نے اپنی طرف سے باتیں گھر لی ہیں باتیں خود بناتا ہے کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے ہمارے اوپر منسوب کر دیتے ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑتے اور پھر ان کی رگ حیات کو شہادت کو کاٹ دیتے تمام تم میں سے کوئی بھی پھر انہیں اللہ تعالی کی گرفت سے بچانے والا نہ ہو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی کوئی اضافہ نہیں کیا اپنی طرف سے کوئی رد و بدل بھی نہیں کیا کیسے تھے قرآن عادل جو لوگ اللہ سے ملاقات کی یقین نہیں رکھتے تھے قیامت آخر سے جن کو یقین نہیں تھا وہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن آبا کوئی اور قرآن لے آپ یہ اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے ما یا کہہ دیجیے کہ میں تو صرف اور صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف یہ کیا گیا ہے میں اپنی طرف سے اس کے اندر تغیر کو پیدا کر دوں یہ میرے شایان شان نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اسی کام کا حکم دیا ہے کہ جو دین ادھر کامل نازل کیا ہے تغیر و تبدل کے بغیر نازل کیا ہے اور کامل ان تک پہنچا ہے کمی اور اضافے کے بغیر ان تک پہنچا ہے خود کلو کی سلمی اس اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ والی شیطان،, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس کے نقشے قدم پر نہ دین کے اندر کمی دین کے اندر اضافہ یہ شیطان کے قدموں کی پیرویت شیطان کے پیچھے چلنا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا کبھی اور شنی قرار دیا فرمایا کہ سب سے بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب طال مجیر فرطال حمید کی ہے وخیر حلی حلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سرل اموری اور نام پر نئے اجازت آئے کلو اور ہر نو ایجاد شدہ کام بدا ہے وہ کلو بداطم اور ہر بجا گمرائی ہے وہ کلو الاار ہر گمراہی جہنم میں داخلے کا سبب ہے اضافہ دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول و منظور نہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے سرات مستقیم ہے سچ اس کی پیروی کرو وجہ سچ تب اور ادھر ادھر جانے والے راستوں کی پیروی نہ کرو جو راستہ نہ کتاب میں ہو نہ سنت میں ہو نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو اس کے پیچھے نہ چلو فتح فراہ کا بھی اگر تم ان راستوں پر چل پڑے تو تم راہ راست سے گمراہ ہو جاؤ یہ میرا راستہ ہے اس کی طرف میں بھی بلاتا ہوں وہ لوگ بھی بلاتے ہیں جو میری پیروی کرنے والے ہیں ہم علاب عظیل اس کی دعوت دیتے ہیں اور <سلام> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی اپنی طرف سے جو کوئی کام ایجاد کرتا ہے ہم نے وہ کام نہیں بتایا کتاب اللہ میں وہ کام نہیں ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام نہیں ہے وہ اس کو دین کے نام پہ کر لیتا ہے اس پر امل پیرا ہوتا ہے وہ لئی امرنا ہوا رد کوئی بھی بندہ ہو کوئی بھی ایسا کام کرے جو کام دین اسلام میں موجود نہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مو اور سے نہیں لگی وہ کام محدود دین اسلام بہت پاک اور صاف اپنے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پاکیلا صاف ستھرا دین چاہتے ہیں اسلام وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے جو اللہ نے نازل نہیں کیا وہ اسلام نہیں ان دینا اند اللہ اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے تو میں اب تک جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور طرز حیات اپناتا پھرے گا کوئی اور طرز زندگی اپنانا چاہے گا کوئی اور طور طریقے اپنائے گا بھلائی بند ہوں وہ اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے وہ فی الآخرت ہی میں اور آخرت میں وہ کسارا پانے والوں میں سے ہو جائے گا یہ yes, رجب الحرام کا مہینہ ہے ماہرجب جس کو لوگ زکوٰۃ کا مہینہ کہتے ہیں معراج کا مہینہ کہتے ہیں بڑے نام لوگوں نے اس کے رکھے ہوئے ہیں جو نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم سے ثابت ہاں اس مہینے کی یہ فضیلت ہے یہ امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اربت والا مہینہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا اثر اللہ نے دن رات پیدا کیے ہیں جب سے اس وقت سے لے کے مہینوں کی کل تعداد بارہ ہیں جن میں سے منحار باطن حرم چار مہینے حرمت والے ہیں کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں اور یہ جینے سیم ہے لہذا ان چار مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو ویسے ظلم کرنا تو سارا سال ہی منع ہے لیکن ان چار مہینوں کے بارے میں فرمایا فلا تان پوسا کون ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو کیوں اس لیے کہ یہ ادب کے احترام کے ارمت کے مہینے ہیں اور جب کوئی وقت کوئی جگہ کوئی شخصیت ادب اور احترام والی ہوتی ہے تو اس کے سبب سے نیکی کا سواب بھی بڑھ جاتا ہے بنی کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے وہ چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں حجت المدا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ریور فرمایا ان زمانہ کبھی سدارہ کا ہے یوم خانہ کا سوالات اللہ نے جس طرح آسمان و زمین کو جس دن پیدا کیا تھا جو ترتیب تھی مہینوں کی جس انداز میں زمانہ چل رہا تھا آج زمانہ اسی شکل میں واپس آف کر آیا ہے واپس لوٹ آیا ہے لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کبھی رجم کا مہینہ ربی رغول کے بعد کبھی رجب کا مہینہ شوال کے بعد کبھی رجب کا مہینہ محرم کے بعد کبھی رجب کا مہینہ رمضان کے بعد جب رجب کا مہینہ شمار کر لیتے جب چاہتے محرم کا شمار کر لیتے جب چاہتے کو آگے پیچھے کر دیتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بلو بے اللہ کافر روالے ان کافر لوگ حرمت والے میں ان کو آگے پیچھے کر لیتے تھے ایک سال رجم کو حرمت والا سنتے اگلے سال کہتے نہیں رجم حرمت والا نہیں ہے جوانیہ ہو جو گرمت والا ہے سے اگلے سال کہتے نہیں اس سال جمعہ ثانیہ بھی نہیں اس سال شاہ کا مہینہ حرمت والا ہے اپنے مہینے سے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے فرمایا یہ کفر میں اضافہ کا باعث ہے یہاں پہ ایک لطیفہ بھی آپ کو سناتا چلو من حدیث کے ساتھ ایک مرتبہ میرا مناظرہ ہوا پرویری قسم کے لوگ جو حدیث کو بالکل حجت نہیں مانتے کہنے لگے کہ اللہ تعالی نے قرآن کے علاوہ بھی وحی نہیں کیا میں نے کہا اچھا ہم تو سمجھتے ہیں کہ حدیث بھی کتاب اللہ ہے حدیث بھی وحی یہ مت ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا ازواج مطارات نبی نے اصلاط و اسلام کی بیویوں کو کہ تمہارے گھروں میں جو کتاب اور حکمت کی تلاوت کی اس کا ذکر کرو ما من آیات اللہ <سؤال> حکمہ قرآن مجید بھی, بھی مطلوب ہے حدیث بھی بھائی مطلوب ہے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید حدیث بھائی غیر مطلوب ہے یہ غلط العام ہے تو میں نے کہا ہمارے نظیب تو حدیث بھی وحی مطلوب قرآن بھی وحی مطلوب حدیث بھی کتاب اللہ قرآن بھی کتاب اللہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ لگے کہ اچھا حدیث کتاب اللہ ہے اس کے لیے یہ نئی بات تھی میں نے کہا ہاں حدیث کتاب اللہ ہے جی دلیل کیا ہے اس کی میں نے یہی حرمت والے مہینوں والی یہ آئے سورہ توبہ سے تلاوت کر دی اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ مہینوں کی کلچہ دال بارہ ہیں ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں فی کتاب اللہ یہ حرمت والے مہینوں کا ذکر کتاب اللہ میں ہے لہذا ان میں ردو بدل نہ کرو ان کو آگے پیچھے نہ کرو ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو کہنے لگا حرمت والے مہینوں کا تعین مسلمانوں کی مجلس شورا کرے گی سبحان اللہ یہ بڑا عجیب سلسلہ ہے میں نے اس سے سوال کیا اچھا یہ بتائیے کہ اگر شورا اس سال فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے رجب کو حرمت والا نہیں ماننا تو کیا یہ فیصلہ قبول کیا جائے گا بالکل جی اسی طرح ہوگا اگلے سال اگر شورا کہے جی اس سال ہم رجب کو حرمت والا مانتے ہیں فیصلہ تو شورا کا مانا جائے گا کہنے گا ہاں جی میں نے کہا بالکل یہی کام کافر لوگ کرتے تھے اور اللہ نے اس کو کفر میں اضافے کا باعث قرار دیا ہے حرمت والے مہینوں کا ذکر کتاب اللہ یعنی حدیث شریف میں ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ حرمت والے مہینے کتاب اللہ میں ہیں وہ کتاب اللہ قرآن مجید کو اگر آپ صرف کتاب اللہ کہیں تو قرآن میں تو کسی مہینے کا نام ذکر نہیں ہے والے مہینوں کا نام قرآن میں نہیں ہے وہ کہاں ہے حدیث کے اندر ہے. جب میں نے یہ اگلی آئے کی رابط کی من نصی اس یادت نو پھر کفری یو بولو بے اللہ کافارو یو ہلو بکا رہ گیا پہ اس کا ناشتہ بند تو یہ منقری نے ادیس کا مکو ٹھپنے کے لیے ان کا ناشتہ بند کر لیے بہترین ایک دلیل ہے کہ حدیث بھی, بھی یہ الہی ہے اور حجت ہے یہ کافر لوگ حرمت والے مہینوں میں آگے پیچھے کمی اضافہ کر لیا کرتے تھے تو جب حج کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوضاح کے موقع زمانے کی ترتیب بالکل وہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی فرمایا زمانہ آج اسی حالت پہ پر پرت ہے جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس دن زمانے کو بنایا تھا جب زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا تھا. سال بارہ مہینوں پر محیط ہے مین ارباد الحرم چار مہینے ان میں سے حرمت والے ہیں سلاخوالیات تین مہینے مسلسل پیدل پہ پی آتے ہیں اور محرم چوتھا مہینہ فرمایا با راجا مگر اللہ بھی جمادہ و شعبان چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے یہ رجب کا مہینہ حرمت والا ہے اللہ نے کہا ہے فلاد اگلے موتی ایندان خوشا ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو یعنی اللہ کی بغاوت رب کی نافرمانی اللہ کی حکم ردول والے کام کیونکہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے برائیوں کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے جیسا میں نے پہلے عرض کیا وقت جگہ شخصیت کی حرمت کی وجہ سے نیکیوں اور بدیوں کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے مثال اس کی ایک ایک سن لیں موٹی موٹی مثالیں اما آصل و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواد متحرات مسلمان عورتوں میں سب سے اعلی ترین اور سب سے اونچی بلند و بالا قدر و منظرت والی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی عورت بے حیائی والا کام کرے گی یو وا اصلاح الزاد و بے فائی اس کو آزاد بدل دیا گی عورت کی نسبت عذاب دوہرا ہوگا کیوں وہ کام میں کن بلند ہے نس تلنا کہا ہے مین تم عام عورتوں جیسی عورتیں نہیں اور اگر کوئی نیکی والا کام کرے پھر اللہ اللہ نے اس کا مقام بھی اونچا رکھا ہے فرمایا اجرا ہا مرا تھی ہم اس کو اجر بھی ڈبل دیں گے عام دی. عورتوں کی نسبت برائی کریں تو سزا بھی ڈبل نیکی تو بات بھی ڈبل ایسے اس آبائے کرام کو دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک آدمی اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے ما بالا کا مدعا ہند بل بلا نہ ہو ان کے ایک مٹھی یا آدھا مٹھی جو کو بھی نہیں پہنچ سکتا وہ ایک آدھ مٹھی جو خرچ کرے جتنا اضر ان کو ملتا ہے اتنا اضر تمہیں اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے مل سکتا کیوں؟ وہ ہستیاں بڑی پاک بات ہے ان کا مقام و مرتبہ بڑا بلند شخصیت کے بلند ہونے کی وجہ سے ایک ہی اور برائی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں انسانی فطرت بھی یہی کہتی ہے ایک عام آدمی بازار میں کھڑا ہو کے گالی گلوچ کرتا ہے لوگ اس کو اتنا برا نہیں جانتے اگر کوئی سنتا بھی ہے تو چپ کر چاہتا ہے اپنی عزت بچاتے ہوئے کہ میں اس کو روکوں گا یہ اُلسا میرے گلے پڑ جائے گا لیکن وہ بندہ اگر مسجد میں آ کے کسی کو ایک گالی نکالے تو پھر سارے مسجد والے اس کو ٹوکیں گے کیوں کہ مسجد یہ جگہ بڑی مقدس ہے ایک آدمی سارا دن ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہتا ہے فلمیں ڈرامے گانے دیکھتا سنتا رہتا ہے لوگ اس کی طرح نقد نہیں کرتے اگر آپ کی مسجد کے امام صاحب کے کام شروع کر لیں تو پھر اگلے دن ان کی چھٹی ہو جائے گی مقام و تک بلند ہے ایسے ہی اللہ کا قانون ہے یہاں پہ آپ نماز پڑھیں جتنا ثواب آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ملتا ہے اس کی نسبت بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے ایک لاکھ نمازوں کا زیادہ ثواب ملے گا ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب بیت اللہ میں اور اگر وہاں پہ جا کے گناہ والا کام کریں گے گنا والا کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو بندہ وہاں پر الحاظ کا ارادہ کرے وہی یورد کی ہی جو بندہ اس میں ارادہ کرے عمل نہیں یو رد ارادہ کرے گنا کرنے کا الحاط کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو جیسے بن اذا بن علیم ددناک ادام ہم اس کو دیں گے یہاں پہ کوئی ارادہ کرتا ہے گناہ کا کا ایک گنا بھی نہیں لکھا جاتا وہاں پہ کوئی ارادہ کرے گا دردنا کا لاب دیا جائے گا اتنی مقدس جگہ پہ پہنچ کے برائیوں کی سوچے سوچتا ہے ایسے ہی یہ وقت کی حرمت اور عزت ہوتی ہے یہ غرمت والے مہینے ان کی حرمت اور عزت کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں گنا نہ کیا جائے اور اگر کوئی حرمت والے مہینوں میں بھی باغ نہیں آتا تو اس کو گناہ کا جو اجر ہے اس کی جو سزا ہے باقی دنوں میں گناہ کرنے کی نسبت زیادہ ملے دی. یہی وجہ ہے وہ لوگ جن کو ہم چاہ کہتے ہیں جس دور کو ہم دور چاہ لے تعزیر کرتے ہیں اس دور کے لوگ ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کے کام نہیں کرتے تھے چوری ڈاک ری عزتیں لوٹنا جنا کاری بدکاری یہ سب چھوڑ دیتے تھے کچھ لوگ مسلمان ہوئے غالباً بنو عبد القیس کے لوگ تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دین سیکھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معنی سے اقامات بتا دیجئے جن کو ہم سیکھیں سمجھیں واپس جائیں اور اپنے گھروں میں سلام کو ناصر کریں کیوں اس لیے کہ ان دئینا دئینا کا ہاد می مزارا یہ مضر کا قبیلہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے غرمت والے مہینوں میں یہ لوگ امن سے بیٹھ جاتے تھے آگے پیچھے راضمی کرتے کافلے لوٹتے لوٹ مار کرتے تھے جاہل لوگ بھی حرمت والے مہینوں کی حرمت کے تھکاو کو سمجھا کرتے لیکن ہمارے ہاں تو پتہ ہی نہیں حرمت والا مہینہ کہتے کسے ہیں حرمت والا مہینہ آتا ہے گناہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اب دیکھیے یہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کے اندر بجا عروج پر پہنچی ہوئی سلاط الغائب ہے سلاۃ الفیہ ہے فلاں ہے فلاں ہے عجیب و غریب قسم کے لوگوں نے نمازیں کھڑی ہوئی ہیں جن کی نہ قرآن میں کوئی دریر ہے نہ حدیث میں کوئی دریر پھر لوگ رجب کے کونڈے کرتے ہیں امام جعفر صادق کے نام کے کونڈے یا پرساد کے نام کے کنڈے ہیں یا صحابہ کرام کی وفات کے نام کی خوشی ہے حقیقت میں پتے پردہ تو کچھ اور حقائق ہیں جن کو ان راسدیوں نے چھپایا ہوا ہے پھر واقعہ ہے اس مہینے کے اندر بڑا اچھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں میں ہوا حالانکہ کوئی روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی جن میں یہ آیا ہے کہ رجب کے مہینے میں میں ہوا صنت کے اوپر بات نہیں کرتے موٹی سی بات سمجھ لیں جس روایت میں رجب کا نام آتا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں معراج ہوا اچھا یہ بات آدیش کی کتابوں کے اندر ثابت شدہ ہے کہ معراج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالا کی وفات کے بعد ہوا واقعی مہاراج سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی الحا کی وفات کے بعد ہوا ہے اور ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ میں ذکر ہے رمضان المبارک نبوت کا دسواں سال نبوت کے دسویں سال رمضان المبارک میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات ہے. اور نمایا ان کی وفات کے بعد فرض ہوئی ہیں واقعہ میں ان کی وفات کے بعد کا ہے تو پھر نبوت کے دسویں سال رجم میں کیسے ہو گیا صنعت پر بحث کو چھوڑے ایک مضبوط ترین آدیث بخاری مسلم کی صحیح عینایات ہیں ان کے ہی خلاف اور حافی میں کثیر رحمہ اللہ نے اور و بندہ میں اس بات کو نکل کر کس کا بھرپور رد کیا ہے خیر اس کو بنیاد بنا کے لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں ایک تو یہ الٹے سیدھے فضائل اور و خوراکات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عقائد کو عقائد کو زیادہ حد تک مجرور کیا جاتا ہے چند ایک موٹی موٹی باتیں وہ بڑا سمجھ لیں صرف عقائد کے حوالے سے واقعہ معاج تو آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ مہراج میں آپ نے کیا کیا مشاہدات کیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم ان میں سے چند ایک سیتا سیدھا باتیں جن کا سال ڈائریکٹ طور پہ عقائد سے ہے اور لوگ عموماً وہاں پہ خطا اور غلطی کا شکار ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صرف اس کا اجمالی طور پہ ذکر کریں پہلی بات منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا گروہ معراج کا منکر ہے وہ کہتے ہیں معاج نہیں ہوا وہ صرف اسراء کو مانتے ہیں عام طور پہ لوگ اسراء اور معراج کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں ان میں جوہری فرق ہے بنیادی فرق اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک کا سفر اور معراج کہتے ہیں مسجد اقسا سے لے کر اوپر تک کا سفر یہ معراج کریم حدیث کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو اصرا ہوا ہے مسجد اکثر تک آپ گئے لیکن آسمانوں پر آپ نہیں پہنچے جن میں بڑے بڑے نام ہیں اسلم کے راجپوری اور پرویز کے علاوہ یہ نامی گرامی لوگ سر سید احمد خان جیسے بھی ان میں شامل ہیں جو موجدات سے کلی طور پر پہ ہیں پھر وہ کہتے ہیں مسجد اقسا سے مراد دور والی مسجد یعنی مسجد ہے حالانکہ ایسی بات بھی نہیں مسجد اقسا بیت المقدس دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں اعراج ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اخرا کے بارے میں میرا بولا ہے صبح بھی اسرا بھی اب اللہ تعالیٰ نے اصر سیر کروائی اپنے بندے کو پھر سن لیں اللہ نے کیا کہا ہے سبحان اللہ بھی اسرا بھی اچھی ہی اللہ نے سیر کروائی اپنے بندے کو یہ نہیں کہا کہ اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی بات سمجھ آ رہی ہے اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی یہ نہیں کہا کہ بندے کی روح کو سیر کروائی اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو خواب دکھایا دونوں عقائد کا رد ہے اس ایک لفظ میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ میرا نہ خواب کی حالت میں ہے آپ نے خواب میں معراج کیا ہے گھر میں سوئے رہے ہیں خواب آیا ہے اور خواب میں یہ سارا کچھ دیکھا ہے بالکل غلط ہے اللہ فرماتے ہیں سبحان سبھی اصرا بھی ابدی یہ نہیں کہا کہ آرا بی ابدی ہی ارا عبدہو اپنے بندے کو خواب دکھائی یہ نہیں کہا بلکہ کروایا ہے کہا ہے اسورا کو چلایا ہے کسی بی ابھی کی اپنے بندے کو اس کہتے ہیں کہ صرف روحانی میں ہوا ہے جسم یہی پہ رہا ہے میں روحانی ہوا ہے اس کا بھی انکار کر دیا اللہ نے نہیں اپنے بندے کی صرف روح کو نہیں بلکہ بندے کو بندہ نام ہے روح اور جسم کے مجموعے کا اپنے بندے کو اللہ تعالی نے چلایا ہے مسجد آرام سے مسجد افتا اب عقل میں یہ بات نہیں آتی عقل طرف لوگ اس کا انکار کریں گے تو ہم ایک لفظ بول کے ان کی عقل کا جو مطلب علم ہے ان کے سامنے بادے کر دیں گے کہ یہ کیا ہے معجزہ واقعہ معراج کیا ہے معجزہ معجزہ اس کا لفظی ترجمہ آجز کرنے والا معجز آجز کرنے والا وہ موجودہ ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے جس کو سمجھنے سے عقل آجز آ جائے جس کے مقابلے میں بشری قوتیں آج آ کے رہ جائیں وہ ہے موجودہ انسان کی فکر رسا تھک جائے ہار کے بیٹھ جائے یہ موجودہ ہے ایک بات اگر وہ انسان کی سمجھ میں اور اس کی بسات اور سوچ میں آ جائے وہ اگلی پیمانوں پہ پوری اتر جائے یا انسان کے لیے وہ کام کرنا محال نہ ہو ناممکن نہ, نہ ہو تو پھر موجودہ نہیں رہتا وہ جگہ کہتے ہی اسے ہیں جو انسان کو آج کر دے لہذا اہل ایمان کا کیا وسیرہ ہونا چاہیے کہ سنے اور اس پر ایمان لے آئے جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا کتنی باتیں ہو گئیں تین پہلی بات کہ اسرا اور معراج دونوں سے نبی علیہ السلام کو شرف حاصل ہوا ہے دونوں کاموں کا موقع دوسری بات کہ آپ نے یہ حالت یقہ حالت بیداری میں معراج کیا ہے تیسری بات کہ روح جیسے کیس میں عراج ہوا ہے صرف روحانی نہیں ہوا چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ علیہ سلاط و السلام کو دیکھا جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی احمد کے پاس سے گزرا میں نے منہ علیہ سلاط و السلام کو دیکھا فائدہ ہوا قائم کا اندل قصیب الحمد کسیب احمر کے پاس میں گزرا موسا کی کلا سے میں نے دیکھا فر آئی فرآئی تو کبھی ہی وہ کھڑے ہو کے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا حقیقت پر مبنی ہے قبر کے اندر موسا علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے جیسے اللہ نے دکھا دیا نبی نے اسلام و سلام نے ہمیں بتایا ہمارا یقین ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ہمیں سمجھ آئے چاہے نہ آئے پھر بیت المقدس نے امبیائے کلان کو جماعت کروائی ہے یہاں پر بڑے لوگ کس لے کسی نے کہا مفتی لہ اجساد المبیا انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے مثالی جسد اجسام وہ وہاں پر کھڑے کیے گئے انہیں نبی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی بالکل غلط ہے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو روح و جسم سمیت وہاں پر جمع کیا جو اللہ تعالی میدان معاشر میں ساری انسانیت کو جمع کرنے پر قادر ہے مارنے کے بعد وہ اللہ تعالی انبیاء کرام سلامات اللہ علیہ مجمعین کو بیت المقدس میں روح و جسم سمیت جمع کرنے پر بھی قادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیالی مجسموں کو امامت نہیں کروائی کچھ کہتے ہیں کہ انبیاء کی روحیں وہاں جمع ہو گئی تھی انہیں امامت کروائی غلط ہے حدیث میں وعدے ہے رام جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی انبیاء کرام امبیائے رام روحسلم سمیت پہ موجود تھے اور انہوں نے امام الانبیاء جناب محمد اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی پھر آپ آسمانوں کی طرف گئے ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ آپ سنتے ہیں فلاں, فلاں فلاں فلاں نبی سے ملاقات ہوئی وہ ہمارا فی حال موضوع نہیں وہاں پر امبیا سے ملاقات ہوئی تو وہاں پر بھی انبیاء کرام تھے انبیاء کی روحیں نہیں وہاں پر بھی انبیاء سے ملاقات ہوئی نبی سلا و سلا فرماتے نے فلاں نبی کو ملا فلاں نبی کو ملا آدم سے ملا ہارون سے ملا یا ملا موسا سے ملا ادریس سے ملا انہوں نے استقبال کیا خوش آمدید کہا مرحبا کہا تو ان انبیاء کی ارواہ نہیں انبیاء وہاں موجود تھے کیسے موجود تھے جیسے اللہ نے ان کو موجود رکھا ہمارا کام ایمان لانا ہے اللہ نے ہماری صفت کیا بیان کی ہے اللہ دینا یو مین غیب غیر پر ایمان لاتے ہیں یہ غیب کی باتیں ہیں اللہ نے ہمیں بتائی ہی ہیں اپنے نبی کے ذریعے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں یہ ایمان بالغیب کا تقاضا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدراتر ممتاحا سے اوپر نہیں گئے یہاں پر بھی لوگوں نے بڑے بڑے قصے گھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں تر ممتا تک پہنچے وہاں سے بھی اوپر گئے اوپر جانے لگے جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا کہ یہاں سے آگے میرے پار جلتے ہیں بڑی بڑی باتیں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اپنا واقعہ معراج بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں سما اُری جبی سمہ اری جبی سما اُری جبھی مجھے دوسرے آسمان تیسرے چوتھے پانچویں اوپر لے جایا گیا ہٹا کہ فرماتے ہیں ہتہ کے میں سدرا تر تک پہنچا میں نے دیکھا وہاں پر وہ سدرا کہتے ہیں بیری کو سل منتا بیری کا درخت اس کے جو پتے ہیں پتے بیری کے درخت کے پتے ہیں وہ کیا ہیں مسلا آزار الفیلا ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اور جو اس کے بیر ہیں بڑے بڑے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور میں اتنا اوپر پہنچا تھا سدار منتہا تک جب میں پہنچا تو اس وقت تک میں اتنا اوپر جا چکا حتی شریف الاقلام لستا کہ میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز سنی قلم سے کاغذ پے پر لکھا جائے سمڑے پر کسی چیز پر لکھا جائے تو کلم کے چلنے کی جو آواز آتی ہے فرماتے ہیں میں نے وہ آواز سنی یہ سدارت المتا پر پہنچے ہوئے ہیں فرماتے ہیں فوحا اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا چاہ وہی کیمازیں پچاس نمازیں فرد کی گئی آگے لفظ کیا بولتے ہیں سما نزل پھر میں نیچے اترا لوگ تو سدارت المتا سے اوپر پہنچاتے ہیں وہ ایک ایسا بھی ہے جو کہتا ہے پھر اس کے بعد ارش پر پہنچے فقانا کعبہ کو سینی او ادنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے دونوں باہوں میں آ گئے پھر دونوں ایک ہو گئے وہ کعبہ کا حسین بھی آپ کو بتاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں پھر میں نیچے اترا علیہ السلام کے پاس پہنچا پوچھا موس نے اللہ نے کیا فرض کیا ہے تیری مت پر فرمایا پچاس نمازیں کہنے لگے یہ تو بہت زیادہ ہیں اللہ سے جا کے تختیف کا سوال کریں تخفیف کا سوال کیا پانچ کم ہو گئے پھر آئے پھر گئے فرماتے ہیں کہ میں موسا اور رب کے درمیان چکر لگاتا رہا حتہ کہ پانچ نمازیں رہ گئیں موسا علیہ السلام نے پھر جانے کا میں نے کہا اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پانچ ہیں پڑھنے والوں کو اجر پچاس کا ملے گا مشہور باتیں ہیں یہ تو صحیح بخاری کے اندر باہر حالی یہ موجود ہیں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر کچھ الوان کچھ رنگ دیکھے پتا وہ کیا ہے رنگ برنگی کچھ چیزیں دیکھی پتہ نہیں وہ کیا بہرحال وہاں پر پر جبریل امین کو ان کے حالت میں دیکھا ہے انہیں پہلے بھی دیکھ چکے تھے جبریل عام طور پر اپنی اصلی حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے چند ایک بار آپ نے اصلی حالت میں دیکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا آزلہ کن اکڑا دوسری مرتبہ دیکھا کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا اللہ تعالیٰ کو پردے دور ہو گئے اللہ کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفی کر رہے ہیں فرماتے ہیں نور اللہ تعالیٰ تو نور ہے انا اراہ میں نے اللہ کو کہاں سے دیکھ لیا جامع سرمدی کے اندر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے جو بندہ یہ دعویٰ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رب کو دیکھا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے اللہ تعالی کو, کو کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا اللہ نے قرآن نے فرمایا اللہ تدری کو لبسار بہوسار اللہ کو نگاہیں نہیں پا سکتی اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا نہیں اللہ نے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا نہیں دیکھ سکتا لن ترانی کیا فرمایا چلو پہاڑ کو دیکھو تقررہ ترانی اگر یہ ٹکا رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا فلما تجلّہ ربو ہو ری جبڑی جالہ فقرہ موسا اللہ نے تجلی ڈالی پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا بوسا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے افاقہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے مہدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں معراج کے موقع پر کبھی بھی حالت بیداری میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا جو یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ غلط ہے فرقا کا صحیح نہیں آؤ ادنا یہ جبیل امین تھے اللہ تعالی نے وحی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سدرت المتا سے اترے فرماتے ہیں پھر خود الجنت مجھے جنتیا گیا جنت کی سیر کروائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے معلوم ہوتا ہے کہ سدرت المتا سے نیچے اتر کے جنت میں داخل ہوئے ہیں اور جنت ایک نہیں ہے کئی جنتیں ہیں ہر جنت سے اوپر دوسری جنت ہے سب سے اوپر والی جنت اس کا نام جنت اور جس کی چھت اللہ تعالی کا عرش ہے خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عرش پر نہیں گئے عرش پر مختلف ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بسن اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ کسی اور کے عرش پر پہنچنے کی بھی نتی کی جائے اور یہ حدیث بھی وضاحت کر رہی ہے کہ حضرت الحا سے نبی اصلاح تو سلاح فرماتے ہیں سما کو پھر میں نہیں کھے اترا اوپر نہیں گئے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا ہاں ایک بات یاد رہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا ہے جامع ترمدی کے اندر صحیح سنت سے یہ موجود ہے فرماتے ہیں ائی تو ربی فی احسن صورت میں نے خواب میں اللہ تعالی کو خوبصورت شکل کے اندر دیکھا اللہ تعالی نے مجھ سوال کیا تی ما یختبص الملأ الاعلى کہ ملائکہ اعلی کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مری پہ رکھا پھر اس ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے میرے دماغ میں القاع کر دیا معلوم ہو گیا کہ اس سوال کا کیا جواب ہے پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ فلاں سنا کاموں کے اندر ملائے اعلیٰ جھگڑا کرتے ہیں وہ ساری حدیث کفصیر کے ساتھ جامع ترنجی میں موجود ہے یعنی سننا و جماع کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں نہیں دیکھا ہاں خاص تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے آخرت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وجوہ کچھ چہرے بڑے خوش و خرم بڑے تروتا ہوں گے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے صحابہ رام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے مسلمان ہوں گے ایک اللہ تعالیٰ کو دیکھنے لگیں گے وہاں تو بڑی بھیڑ ہو جائے گی بڑا رش ہو جائے گا وہ تھکم پھیل کا ماحول بن جائے گا کیسے اللہ کو دیکھیں گے صحابۂ کرام نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے مثال دی فرمایا فی کماری لئی لسل <سلام> البدر چودویں رات ہو چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو تم کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو کیا بھیڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لگے کہ نہیں فرمایا ایسے ہی تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی رکاوٹ جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے دنیا میں لاسدری کو لبسارے کو لبسار اللہ تعالیٰ تو کوئی یہاں نہیں پا سکتی اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے ہیں واپس آئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ رک گیا تھا رک گیا تھا یہ بھی لوگوں کا عجیب دین ہے کہ دنیا وہیں پر بریک ہو گئی سورج چاند ستارے ہر چیز کی حرکت رک گئی اور ریاست و سلام کی حرکت جاری ہے ساری صرف اس لیے کہ یہ بات ہماری عقل میں آ جائے اپنی عقل کو سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک سوچا چھوڑا ہوا ہے کہ انتظامے کائنات رک گیا تھا اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المختص پہنچے اور پھر آسمانوں پہ گئے اور سیر کی جنت کی اور پھر واپس آ گئے پھر جب آپ واپس آئے پھر زمانہ چلنا شروع ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کیا ہے موجودہ موجودہ عقلوں کو بند کرنے والا جس کے سامنے عقلیں عاجز آ جائیں یہ موجودہ تو بہرحال یہ چند ایک اہم باتیں تھیں جو واقعہ معراج کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا تو ہمارے سارے درس کا خلاصہ اور نتیجہ چند ایک اہم اہم نکات پہلی بات کہ دین میں بجا کیجاد کرنا اللہ کے ہاں سب سے برا کام ہے سرل الامور قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بجا کی ایجاد کرنے والا گویا دین سازی کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے جو کام اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نازل کردہ کے اندر موجود نہیں ہے وہ بجاٹ ہے ہے جہنم میں لے جانے والا ہے نیکی والا کام نہیں دوسری بات رجب کا مہینہ قربت والا ہے اس میں گناہ کرنا یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ دھامل ہے عام دنوں میں آپ برائی والا کام کریں گے اس کا گناہ اتنا نہیں جتنا گناہ گرمت والے مہینوں میں وہی عمل کر کے ملتا ہے اس مہینے میں اگر آپ نیکی کریں گے تو باقی دنوں میں نیکی کرنے کی رشوت اجر و سواب اس کا زیادہ ملتا ہے عجر کی فضیلت کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث اور آیت نہیں سب لوگوں نے اپنی طرف سے گڑی ہوئی ہیں آپ نے حضر الحمد اللہ نے سال لینا وار دا پیشہ رجب رجب کے مہینے کی فضیلت میں جو حدیث بیان ہوئی ہیں ان کے بارے میں اظہار ساج کے لوگوں نے کہاں سے گھر لی ان سب کا رد کیا انہوں نے اس کے پھر اس مہینے میں یہ جو کونڈے وغیرہ نکالے جاتے ہیں ایمان کئی لوگ کونڈا کر دیتے ہیں کتابوں سنت سے ثابت نہیں واقعہ میں کا اس مہینے میں ہونا یہ بھی کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں لوگ اس پہ کچھ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ اتنا اہم واقعہ ہوا اور اس کا پتہ ہی نہیں کہ کب ہوا تو اس کا ایک الزامی سا جواب سمجھ گیا میراج کی رات اتنی افضل رات ہے خیر من الف شہر ہزار مہینے سے بہتر ہے ایک اکیلی رات وہ کون سی ہے جی کو معلوم ہے نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ رمضان کی آخری دقت آتے ہیں ان میں سے جو تاخ آتے ہیں نا ان تلاش کرو اگر اتنی اہم ترین رات کا تعلیم دین میں موجود نہیں ہے تو واقعہ میں جیسا اہم ترین اور عظیم ترین واقعہ رونما ہو جائے اور اس کی اگر تاریخ مسلمانوں نے محفوظ نہیں رکھی تو کون سی بڑی مصیبت آ گئی واقعہ محراج کی کوئی تاریخ کسی صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے معراج نبی کریم اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں روح و جسد سمیت ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقسا بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں تک معراج انبیاء سے ملاقات یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے اس میں کوئی چیز تخیلاتی نہیں ہے میں کی رات اللہ تعالی کو علیہ سلاسلام نے نہیں دیکھا جبریل امین کو دیکھا ہے جو کہ زمین پر پہلے بھی دیکھ چکے تھے بڑی کے ابتدائی اور آغاز والے ایام میں اور سدراپور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور وہی پر اللہ تعالیٰ نے ان, سے ان پر وحی نازل فرمائی نمازیں فرض کی گئیں وہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کے چلنے کی آواز کو سنا ایسے پھر نیچے اترے اور جنت کی سیر کروائی گئی اللہ رب العالمی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے گا محبل